متروکات نبوی حضرت عمر بن حارث جو ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے وہ فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ دینار اور نہ غلام اور نہ باندی اور نہ کوئی اور شے مگر ایک سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین جس کو اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے صدقہ یعنی وقف کر گئے تھے عمر بن حارث رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جس زمین کا ذکر ہے اس سے تین جائیدادیں مراد ہیں نمبر ایک جائیداد مدینہ مدینہ کی جائیداد سے بنو و کی زمین مراد ہے جو حق جل شاہ نے آپ کو بطور عطا فرمائی تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور یہ زمین برابر آپ کے قبضے میں رہی اس زمین کی آمدنی سے اپنے اہل و عیال کا سالانہ خرچ دے دیتے اور جو بچتا اس سے ہتھیار اور گھوڑے اور سامان جہاد خریدتے نمبر دو خیبر کی زمین جو آپ کو سہم یعنی حصے میں ملی تھی نمبر تین فدق کی نصف زمین جو فتح خیبر کے بعد آپ کو اہل خیبر سے سلحن حاصل ہوئی تھی خیبر اور فدق کی زمینوں سے جو آمدنی ہوتی اس کو وقتی اور ناگہانی ضروریات میں سرف فرماتے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کی تعداد اور ترتیب نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات گیارہ تھیں جن میں سے دو نے آپ کی حیات ہی میں انتقال فرمایا ایک حضرت خدیجہ دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ اور نو بیویاں حضور کی وفات کے وقت موجود تھیں ام المین خدیجہ بنتے عنہا ام المین خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی پہلی بیوی ہیں اور پہلی مسلمان ہیں کوئی مرد اور کوئی عورت اسلام لانے میں آپ سے مقدم نہیں حضرت خدیجہ قبیلہ قریش سے تھیں والد کا نام قوید اور ماں کا نام فاطمہ بنتے زائدہ تھا سلسلہ نصب قریش تک اسی طرح پہنچتا ہے خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعضیٰ بن قسی قسی پر پہنچ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نصب مل جاتا ہے چونکہ حضرت خدیجہ جاہلیت کے رسم و رواج سے پاک تھیں اس لیے بیست نبوی سے پیشتر وہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں آپ کا پہلا نکاح ابو اعلیٰ بن زرارہ تمیمی سے ہوا جن سے ہند اور حالہ دو بیٹے پیدا ہوئے ہند اور حالہ دونوں مشرف با اسلام ہوئے دونوں صحابی ہیں ہند بن ابھی حالہ نہایت فصیح و بلیغ تھے حلیا نبوی کے متعلق مفصل روایت انہی سے مروی ہے ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن آئض مخزومی کے نکاح میں آئیں جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا ہند بھی اسلام لائی اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئیں مگر ان سے کوئی روایت منقول نہیں کچھ عرصے کے بعد عتیق کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ پھر بیوہ ہو گئیں نفیسہ بنت منیبا سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ بڑی شریف اور مالدار عورت تھیں جب بیوہ ہو گئیں تو قریش کا ہر شریف آدمی ان سے نکاح کا متمنی تھا لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر سفر میں گئے اور عظیم نفع کے ساتھ واپس ہوئے تو حضرت خدیجہ آپ کی طرف راغب ہوئیں اور مجھے آپ کا اندیا معلوم کرنے کے لیے بھیجا چنانچہ میں آپ سے آ کر ملی اور کہا کہ آپ کو نکاح سے کیا چیز مانے ہے آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں میں نے کہا کہ اگر آپ اس فکر سے کفایت کیے جائیں اور مال اور جمال اور کفات کی طرف آپ کو دعوت دی جائے یعنی پھر تو کوئی عذر نہ ہوگا آپ نے فرمایا وہ کون ہے میں نے کہا خدیجہ آپ نے اپنے شفیق چچا ابو طالب کے مشورے سے اس پیام کو قبول فرما لیا حضرت خدیجہ کے والد قوالد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا لیکن ان کے چچا عمر بن اسد نکاح کے وقت زندہ تھے وہ اس تقریب میں شریک ہوئے تاریخ معین پر ابو طالب خاندان کے آیان جن میں حضرت حمزہ بھی تھے کے ساتھ حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے اور شادی کی رسم ادا ہوئی ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا جو شروع میں گزر چکا اور پانچ سو درہم مہر مقرر ہوا نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی مجلس عقد میں ورقہ بن نوفل بھی تھے ابو طالب جب خطبہ نکاح سے فارغ ہوئے تو ورقہ بن نوفل نے بھی مختصر سی تقریر کی بعض روایات میں مذکور ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک گائے ذبا کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے آپ کی چار صاحبزادیاں حضرت زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور دو لڑکے پیدا ہوئے نرینا اولاد تو بچپن ہی میں انتقال کر گئی البتہ چاروں صاحبزادیاں جوان ہوئیں اور ان کے نکاح ہوئے جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں اس وقت تک آپ نے دوسرا عاقد نہیں فرمایا سن دس نبوی میں ہجرت سے تین سال پیشتر مکہ میں انتقال فرمایا اور حجون میں دفن ہوئیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود قبر میں اتارا آپ رضی اللہ عنہا 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں 65 سال کی عمر میں انتقال فرمایا ام سودا بنت رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ ہی روز بعد حضرت سودا آپ کے نکاح میں آئیں یہ بھی اشراف قریش میں سے تھیں ان کا سلسلہ نصب یہ ہے سودا بنت زماں بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی لوئی بن غالب پر پہنچ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نصب جا ملتا ہے والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمر بن زید انصاریہ ہے انصار میں سے قبیلہ بنی نجار کی تھیں ابتدائے نبوت میں مشرف ب اسلام ہوئیں پہلا نکاح ان کے چچزاد بھائی سکران بن عمر سے ہوا صحابہ نے جب دوسری بار حفشہ کی طرف ہجرت کی تو سودا اور سکران بھی انہیں مہاجرین میں تھے جب مکہ واپس ہوئے تو راستے میں سکران کا انتقال ہو گیا ایک بیٹا عبد الرحمٰن نامی یادگار چھوڑا عبد الرحمٰن مشرف با اسلام ہوئے اور جنگ جلولہ میں شہید ہوئے آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال سے نہایت غمگین اور پریشان تھے ایک دن خولا بنت حکیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو خدیجہ کے نہ ہونے سے پریشان دیکھتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں بال بچوں کی پرورش اور گھر کا انتظام سب اسی سے تھا خولا نے کہا کیا میں آپ کے لیے کہیں پیام نہ دوں آپ نے فرمایا مناسب ہے اور عورتیں ہی اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہیں آپ نے فرمایا کس جگہ پیام دینے کا خیال ہے خولا نے کہا اگر کنواری سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کی بیٹی عائشہ سے نکاح فرمائیں اور اگر بیوہ سے چاہیں تو سودا بنت زماں موجود ہے جو آپ پر ایمان لائی اور آپ کا اتباع کیا آپ نے فرمایا دونوں جگہ پیام دے دو خولا اول سودا کے پاس گئیں اور کہا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا پیام دے کر بھیجا ہے سودا نے کہا مجھ کو کوئی عزر نہیں مگر میرے باپ سے اس کا تذکرہ کر لو خولا کہتی ہیں کہ میں ان کے باپ کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا کون ہو میں نے کہا خولا ہوں آپ نے مرحبہ کہہ کر دریافت کیا کہ کیسے آنا ہوا میں نے کہا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلف کا آپ کی بیٹی سے پیام لے کر آئی ہوں آپ نے سن کر کہا ہاں بے شک وہ بہت شریف کفو ہیں لیکن معلوم نہیں کہ سودا کی کیا رائے ہے میں نے کہا وہ بھی آمادہ ہے چنانچہ اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح پڑھایا گیا حضرت سودا کا قد لمبا اور بدن بھاری تھا مزاج میں ضرافت تھی کبھی کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہساتی ماہ ذی الحجات ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے اخیر زمانۂ خلافت میں وفات پائیشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں والدہ ماجدہ کا نام زینب اور ام رومان کنیت تھی حضرت عائشہ کی خود کوئی اولاد نہیں ہوئی لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام سے ام عبداللہ اپنی کنیت رکھی حضرت سودا کے بعد یہ متصل ماہ شس نبوی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا خولا بنت حکیم نے آپ کی طرف سے جا کر پیام دیا ابوبکر صدیق نے کہا کہ متمبنِ عدی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کا پیام دیا تھا جس کو میں منظور کر چکا ہوں اور خدا کی قسم ابو بکر نے کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی ابو بکر صدیق یہ کہہ کر سیدھے متیم کے گھر پہنچے اور مطم سے مخاطب ہو کر کہا کہ نکاح کے متعلق کیا خیال ہے متم کی بیوی بھی سامنے تھی محیم نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا تمہاری کیا رائے ہے محیم کی بیوی نے ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھ کو قوی اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بچہ صابی یعنی بے دین نہ ہو جائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے دین میں داخل ہو جائے ابو بکر صدیق مطم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے متیم تم کیا کہتے ہو مطم نے کہا میری بیوی نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا جس عنوان سے متیم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پر انکار کیا ابو بکر اس کو سمجھ گئے اور یہ محسوس کر لیا کہ وعدے کی ذمہ داری اب مجھ پر باقی نہیں رہی ابوبکر وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور خولا سے کہہ دیا کہ مجھ کو منظور ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں چنانچہ آپ تشریف لائے اور نکاح پڑھایا گیا چار سو درہم بہر مقرر ہوا ہجرت سے تین سال قبل ماہ شوال دس نبوی میں نکاح ہوا حضرت عائشہ کی عمر اس وقت چھ سال کی تھی ہجرت کے سات آٹھ مہینے بعد شوال ہی کے مہینے میں رخصتی اور عروسی کی رسم ادا ہوئی اس وقت آپ کی عمر نو سال اور کچھ ماہ کی تھی نو سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں جس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر اٹھارہ سال کی تھی اڑتالیس سال آپ کے بعد زندہ رہیں اور سن ستاون ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور وصیت کے مطابق دیگر ازواج متحرات کے پہلو میں رات کے وقت بقی میں دفن ہوئیں وفات کے وقت 66 سال کی عمر تھی حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی قاسم بن محمد اور عبداللہ بن عبدالرحمن اور عبداللہ بن ابی عط اور حضرت زبیر کے دونوں صاحبزاد عروہ اور عبداللہ ان لوگوں نے آپ کو قبر میں اتارا ام المؤمنین حفظہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں والدہ کا نام زینب بنت مضعون ہے حضرت حفصہ بیست سے پانچ سال قبل پیدا ہوئیں جس وقت قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے پہلا نکاح خنیس بن حضافہ سہمی کے ساتھ ہوا اپنے شوہر خونیس کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئیں غزوہ بدر کے بعد خنیس کا انتقال ہو گیا جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی سے مل کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں حضرت عثمان نے کہا سوچ کر جواب دوں گا اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی حضرت عثمان نے عذر کر دیا کہ میرا ارادہ نہیں ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو بکر سے ملا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں ابو بکر صدیق سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا جس سے مجھ کو ملال ہوا تین چار ہی دن گزرے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا میں نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اس کے بعد ابو بکر صدیق سے ملنا ہوا حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہو میں نے اس لئے جواب نہیں دیا تھا کہ مجھ کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پیام دینے کا خیال ہے اس لیے خاموشی اختیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا اگر آ حضرت حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں ضرور قبول کر لیتا سن تین ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی جبریلا علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوئے کہ حفصہ سے رجوع کر لیجئے وہ بڑی روزہ رکھنے والی اور عبادت گزار عورت ہے اور جنت میں آپ کی بیوی ہے آپ نے رجوع فرما لیا شعبان پینتالیس ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی حضرت معاویہ کا زمانہ خلافت تھا مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی وفات کے وقت ساٹھ سال کی عمر تھی ام المؤمنین زینب بنت رضی اللہ عنہ زینب آپ کا نام تھا چونکہ آپ بہت سخی اور فیاض تھی اس لیے ایام جاہلیت ہی سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہہ کر پکارا جاتا تھا باپ کا نام خزیمہ بن حارث ہلالی تھا پہلا نکاح عبداللہ بن جہج سے ہوا سن تین ہجری میں عبداللہ بن جہش غزوہ احد میں شہید ہو گئے عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا پانچ سو درہم مہر مقرر ہوا نکاح کے بعد دو تین ہی مہینے گزرے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں دفن ہوئی انتقال کے وقت تیس سال کی عمر تھی ام المؤمنین ام سلمہ بنت ابی امّیہ رضی اللہ عنہا ام سلمہ آپ کی کونیت تھی ہند آپ کا نام تھا ابو امیہ قرشی مخزومی کی بیٹی تھیں ماں کا نام عاطقہ بنت عامر بن ربیہ تھا پہلا نکاح اپنے چچزات بھائی ابو سلما بن عبدالاسد مخزومی سے ہوا انہی کے ساتھ مشرف و اسلام ہوئیں اور انہی کے ساتھ پہلے حفشا کی طرف ہجرت کی اور پھر وہاں سے مکہ واپس آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی ابو سلمہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے غزوہ احد میں بازو پر ایک زخم آیا ایک مہینے تک اس کا علاج کرتے رہے زخم اچھا ہو گیا محرم الحرام میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلما کو ایک سریے کا امیر بنا کر روانہ فرمایا انتیس روز کے بعد واپس ہوئے واپسی کے بعد وہ زخم پھر جاری ہو گیا اسی زخم سے آٹھ جمع العرا سنچار ہجری میں انتقال کیا ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میرے شوہر ابو سلمہ گھر میں آئے اور کہا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن کر آیا ہوں جو میرے نزدیک دنیا اور مافیہا سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انار اللہ پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے اے اللہ میں تجھ سے اپنی اس مصیبت میں اجر کی امید رکھتا ہوں اے اللہ تم مجھ کو اس کا نمل بدل آتا فرما تو اللہ تعالی ضرور اس کو اس سے بہتر آتا فرمائے گا امِ سلم فرماتی ہیں کہ ابو سلما کے انتقال کے بعد یہ حدیث مجھ کو یاد آئی جب دعا پڑھنے کا ارادہ کیا تو یہ خیال آیا کہ مجھ کو ابو سلما سے بہتر کون ملے گا مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا اس لیے پڑھ لیا چنانچہ اس کا یہ ثمرہ ظاہر ہوا کہ عدت گزرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے مجھ سے نکاح کا پیام دیا جن سے دنیا میں کوئی بھی بہتر نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیام دیا تو ام نے چند عزر پیش کیے ایک یہ کہ میری عمر زیادہ ہے نمبر دو یہ کہ میں دار ہوں یتیم بچے میرے ساتھ ہیں نمبر تین میں بہت غیرت مند خاتون ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی ناگواری پیش آئے آپ نے یہ جواب دیا میری عمر تم سے زیادہ ہے اور تمہارے عیال اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہیں اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ غیرت یعنی وہ نازک مزاجی جس کا تم کو اندیشہ ہے تم سے جاتی رہے چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور ویسا ہی ہوا ماہ شوال چار ہجری میں آپ سے نکاح ہوا تو شوال کا آخر تھا کچھ راتیں باقی تھیں مسند بازار میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں کچھ سامان بھی دیا جس کی قیمت دس درم تھی ابن اسحاق راوی ہے کہ ایک بستر بھی دیا جس نے بجائے روئی کے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک رکابی اور ایک پیالہ اور ایک چکی دی حسن و جمال کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا تو مجھ کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت رشک ہوا ابن حبان کہتے ہیں کہ سن 61 ہجری میں انتقال فرمایا جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی ازواج متحرات میں سب سے بعد میں حضرت ام سلمہ نے انتقال فرمایا ابو حوریرا نے نماز جنازہ پڑھائی انتقال کے وقت چوراسی سال کی عمر تھی پہلے شوہر کے دونوں بیٹوں عمر اور سلمہ نے اور عبداللہ بن عبداللہ بن ابی امنیہ اور عبداللہ بن وہب بن زما نے قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ ہوئیں حضرت زینب بنتے جہش آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی امیمہ بنتے عبد المطلب کی بیٹی تھی یعنی آپ کی پھوپی ذات بہن تھیں آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ کے متبنع اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے آقد میں تھیں باہمی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے زید نے ان کو طلاق دے دی حضرت چونکہ آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک نہایت شریف اور معزز خاندان سے تھیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بہن تھیں اور عرب کا یہ دستور تھا کہ آزاد کردہ غلاموں سے نکاح کو اپنے لیے شرم اور عار کا باعث سمجھتے تھے اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا پیغام دیا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ اور جائز نہیں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے معاملے میں کچھ اختیار ہو اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا عیسائیت میں مومن سے عبداللہ بن جہش یعنی حضرت زینب کے حقیقی بھائی مراد ہیں اور مومنہ سے خود حضرت زینب مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ زیبہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس پر راضی نہ ہوں اس آیت کے نزول کے بعد یہ دونوں راضی ہو گئے اور خدا کے حکم کے موافق زینب کا نکاح زید کے ساتھ ہو گیا نکاح تو ہو گیا مگر زید حضرت زینب کی نظر میں حقیر رہے اس لیے گھر میں باہم لڑائی ہوتی اور موافقت مزاجی نہ ہوئی اور زید ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کی بے اتنائی کا شکوہ کیا کرتے اور عض کرتے کہ میں زینب کو چھوڑ دیتا ہوں مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زید کو طلاق دینے سے منع فرماتے اور کہتے کہ تم نے میری خاطر سے اس تعلق کو قبول کیا ہے اس لیے اب چھوڑنے سے اور ذلت ہوگی اور مجھے اپنے خاندان میں ندامت اور شرمندگی ہوگی جب بار بار یہ جھگڑے اور قضیے پیش آتے رہے تو آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی تو زینب کی دلجوئی بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود اس سے نکاح کر لوں لیکن جاہلوں اور منافقوں کی بدگوئی سے اندیشہ کیا کہ یہ لوگ یہ تانا دیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی کو گھر میں رکھ لیا یعنی اس سے نکاح کر لیا حالانکہ مو بولا بیٹا یعنی متمنّ کسی طرح بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا لیکن عرب میں مدت سے ایک یہ برا دستور بھی چلا آ رہا تھا کہ جس کو مو بولا بیٹا بنا لیں اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کو انتہائی حد درجہ معیوب سمجھتے تھے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس رسم بد کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل کے ذریعے سے توڑ دیں آخرکار ایک دن زید نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تنگ آ کر زینب کو طلاق دے دی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حضرت انس سے مروی ہے کہ جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ہی کو حکم دیا کہ تم خود جا کر زینب سے میرے نکاح کا پیغام دے دو حضرت زید آپ کے نکاح کا پیغام لے کر زینب کے گھر گئے اور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے حضرت زینب نے فی البدی جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک میں اپنے پروردگار از وجل سے مشورہ یعنی استخارہ نہ کر لوں اسی وقت اٹھی اور گھر میں جو ایک جگہ مسجد کے نام سے عبادت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی وہاں جا کر مشغول استخارہ ہو گئیں چونکہ حضرت زینب نے اس بارے میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا بلکہ خدائے ازوجل ہی سے مشورہ چاہا اور اسی سے خیر طلب کی کیونکہ وہی اہل ایمان کا ولی ہے اس لیے خدا ازوجل نے اپنی خاص ولایت سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا آسمانوں میں تو اعلان ہو ہی گیا اب ضرورت ہوئی کہ زمین پر بھی اس کا اعلان ہو چنانچہ جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے فلما زید منها ترجمہ پس جب زید نے زینب سے اپنا نکاح ختم کر لیا اور ان کو طلاق دے دی تو اے نبی کریم ہم نے زینب کا نکاح تم سے کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے اور گھر میں بغیر اجازت مانگے داخل ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ چار ہجری میں آپ کی زوجیت میں آئیں نکاح کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عمر پینتیس سال کی تھی مہر چار سو درہم مقرر ہوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے ولیمے میں خاص اہتمام فرمایا ایک بکری ذبح فرما کر لوگوں کو دعوت دی اور پیٹ بھر کر لوگوں کو گوشت اور روٹی کھلائی لوگ کھانا کھا کر چلے گئے مگر تین آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے آپ نے شدت حیا کی وجہ سے زبان سے تو انہیں کچھ نہیں فرمایا لیکن مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ سمجھ جائیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے حضرت عائشہ نے آپ کو مبارکباد دی یک بعد دیگرے تمام ازواج متحرات کے حجروں میں تشریف لے گئے اور پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه هو ولكن اذا دعيتم ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانشروا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 ترجمہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر جب کہ تم کو کھانے کے لیے بلایا جائے اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو لیکن تم کو بلایا جائے کہ اب کھانا تیار ہو گیا تو آ جاؤ اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں میں مت لگ جاؤ اس سے خدا کے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تو کہنے سے شرماتے ہیں جبکہ اللہ کو حق بات کرنے سے کوئی حجاب نہیں اور اگر تم ازواج متحرات سے کوئی ضرورت کی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو اس میں تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی طہارت اور صفائی ہے صحیحین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنی ازواج متحرات سے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے جلد مجھے وہ ملے گی جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبا ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سخاوت اور فیاضی کی طرف تھا لیکن ازواج متحرات نے اس کو ظاہر پر محمول کیا چنانچہ آپ کی وفات کے بعد ازواج متحرات جب جمع ہوتی تو باہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے حضرت زینب جو قدم چھوٹی تھیں جب سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا تب معلوم ہوا کہ حضرت زینب کا ہاتھ صدقہ اور خیرات میں سب سے لمبا تھا کیونکہ وہ اپنے دست و بازو سے کماتی تھیں کھالوں کو دباغت دینے کا کام جانتی تھیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ سب خدا کی راہ میں خیرات کر دیا کرتی تھیں اپنا کفن بھی اپنی زندگی میں تیار کر لیا تھا قاسم ابن محمد سے مروی ہے کہ جب حضرت زینب کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے غالباً عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے ایک کفن کام میں لے آنا اور دوسرا صدقہ کر دینا چنانچہ حضرت عمر نے وفات کے بعد پانچ کپڑے خوشبو لگا کر کفن کے لیے بھیجے حضرت عمر ہی کے بھیجے ہوئے کفن میں ان کو کفنایا گیا اور وہ کفن جو خود حضرت زینب نے تیار کر رکھا تھا ان کی بہن ہمنا نے صدقہ کر دیا امرا کہتی ہیں کہ جب حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تو میں نے عائشہ صدیقہ کو یہ کہتے سنا افسوس آج ایسی عورت گزر گئی جو بڑی پسندیدہ اوصاف والی اور عبادت گزار اور یتیموں اور بیواؤں کا ٹھکانہ تھی سن بیس ہجری میں مدینہ مرورہ میں انتقال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی انتقال کے وقت پچاس یا تریپن سال کی عمر تھی اور جس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا اس وقت آپ کی عمر پینتیس سال کی تھیری بن تہارث بن زیرار رضی اللہ عنہا حضرت جوری حارث بن زرار سردار بن المستلق کی بیٹی تھیں پہلا نکاح مصافح بن صفان مستلقی سے ہوا جو غزوہ مریشی میں مارا گیا اس غزے میں جہاں اور بہت سے بچے اور عورتیں گرفتار ہوئے ان میں جویلیاں بھی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اور چار سو درہم مہر مقرر کیا سن پانچ ہجری میں آپ کی زوجیت میں آئیں اس وقت آپ بیس سال کی تھیں اور ربیع الاول پچاس ہجری میں انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی مروان بن حکم نے جو اس وقت امیر مدینہ تھے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقی میں مدفون ہوئیں حبیبہ بنتے رملہ آپ کا نام اور ام حبیبہ آپ کی کنیت تھی ابو سفیان بن حرب اموی قریش کے مشہور سردار کی بیٹی تھی والدہ کا نام صفیہ بن تبلاس تھا جو حضرت عثمان کی پھوپی تھی بیسٹ سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں پہلا نکاح عبید اللہ بن جہج سے ہوا ام حبیبہ ابتدا ہی میں مسلمان ہوئی اور ان کے شوہر بھی اسلام لے آئے اور دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں جا کر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا اور اسی کے نام پر ام حبیبہ کنیت رکھی گئی اور پھر اسی کنیت سے مشہور ہوئیں چند روز کے بعد عبید اللہ بن جہش تو اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گیا مگر ام حبیبہ برابر اسلام پر قائم رہیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بن امیہ ظمری کو نجاشی شاہ حبشہ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ اگر ام حبیبہ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو تم بطور وکیل نکاح پڑھوا کر میرے پاس بھیج دو نجاشی نے اپنی باندی ابراہ کو امِ حبیبہ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والا نامہ اس مضمون کا یعنی اس پیام کا آیا ہے اگر تم کو منظور ہو تو اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا لو ام حبیبہ نے اس پیام کو منظور کیا اور خالد بن سعید بن عاص اموی کو اپنا وکیل مقرر کیا اور اس بشارت اور خوشخبری کے انعام میں ہاتھوں کے دونوں کنگن اور پیروں کی پازے اور انگلیوں کے چھلے جو سب نقرئی تھے ابراہ کو دے دیے جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر اور تمام مسلمانوں کو جمع کر کے خود خطبہ نکاح پڑھا وہ خطبہ یہ ہے حمد ہے خدا وند اور خدائے غالب اور غزیر اور جبار کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ و وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق ہیں اور آپ وہی نبی ہیں جن کی عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ تحریر فرمایا ہے کہ میں آپ کا نکاح ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کر دوں میں نے آپ کے رشاد کے مطابق آپ کا نکاح ام حبیبہ سے کر دیا اور چار سو دینار مہر مقرر کیا اور اسی وقت وہ چار سو دینار خالد بن سعید اموی کے حوالے کر دیے اس کے بعد خالد بن سعید کھڑے ہوئے اور یہ تقریر فرمائی الحمد میں اللہ کی حمد و ثناء کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور رسول برحق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرقین کو ناگوار ہو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پیام کو قبول کیا اور آپ سے ام حبیبہ کا نکاح کر دیا اللہ تعالی مبارک فرمائے لوگوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا نجاشی نے کہا کہ ابھی بیٹھیے حضرات انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے چنانچہ کھانا آیا اور دعوت سے فارغ ہو کر سب رخصت ہوئے مہر کی رقم جب حضرت ام حبیبہ کے پاس پہنچی تو ابراہ کو بلا کر پچاس دینار اوڑ دیے ابراہ نے یہ پچاس دینار اور وہ زیور جو پہلے دیا گیا تھا یہ کہہ کر سب واپس کر دیا کہ بادشاہ نے مجھ کو تاکید کر دی ہے کہ آپ سے کچھ نہ لوں اور آپ یقین کیجئے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی پیرو ہو چکی ہوں اور اللہ ازل کے لیے دین اسلام کو قبول کر چکی ہوں سن چوالیس ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ نے انتقال فرمایا چونکہ بیسٹ سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں لہذا اس حساب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے وقت آپ کی عمر سینتیس سال تھی اور وفات کے وقت چوہتر سال کی تھی تھینص حیی ابن اختبی حضرت صفیہ ہوئی بن اختب سردار بنی نظیر کی بیٹی تھیں اور یہی حضرت موسا علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا ماں کا نام ذرہ تھا پہلا نکاح سلام بن مشکم قرضی سے ہوا سلام کے طلاق دے دینے کے بعد کینانہ بن ابوالحقیت سے نکاح ہوا کینانہ غزوہ خیبر میں مقتول ہوا اور یہ گرفتار ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اور یہی ان کا مہر قرار پایا خیبر سے چل کر آپ مقام صحبہ میں اترے جو خیبر سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے وہیں پہنچ کر عروسی فرمائی اور یہیں ولیمہ فرمایا ولیمہ عجب شان سے ہوا چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور حضرت انس سے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جس کے پاس جو کچھ سامان ہو وہ لے آئے کوئی کھجور لایا اور کوئی پنیر اور کوئی ستو لایا اور کوئی گھی لایا جب اس طرح کچھ سامان جمع ہو گیا تو سب نے ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیا اس ولیمے میں گوشت اور روٹی کچھ بھی نہ تھا حضرت صفیہ جب آپ کی زوجیت میں آئیں تو آپ نے حضرت صفیہ کی آنکھ پر ایک سبز نشان دیکھا فرمایا یہ کیسی سبزی ہے حضرت صفیہ نے کہا کہ ایک روز میں اپنے شوہر کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہی تھی کہ یہ خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ کر گرا ہے یہ خواب میں نے اپنے شوہر سے بیان کیا اس نے زور سے میرے ایک تماچا مارا اور کہا تو یسرب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے اشارہ نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم کی طرف تھا حضرت صفیہ جب خیبر سے مدینہ آئیں تو حارثہ بن نعمان کے مکان میں لائی گئیں ان کے حسن و جمال کو سن کر انصار کی عورتیں انہیں دیکھنے آئیں اور حضرت عائشہ بھی نقاب اوڑھ کر آئیں بگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور جب واپس ہوئی تو پوچھا کہ اے عائشہ کیا دیکھا کہا ہاں ایک یہودیہ کو دیکھ کر آئی ہوں آپ نے فرمایا ایسا مت کہو وہ اسلام لے آئی ہے اور اس کا اسلام نہایت اچھا اسلام ہے ماہ رمضان المبارک پچاس ہجری میں وفات پائی اور جنت البقی میں دفن ہوئی ام میمونہ بنت حارس رضی اللہ ہوئیں میمونہ آپ کا نام ہے باپ کا نام حارث اور ماں کا نام ہند تھا ماہ سن سنسات ہجری میں جب آپ عمرہ حدیبیہ کی قضاء کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اس وقت آپ کی زوجیت میں آئیں ابن صاد کہتے ہیں کہ یہ آپ کی آخری بیوی تھیں جن کے بعد آپ نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا آپ سے پہلے ابو رحم بن عبدالعضیٰ کے نکاح میں تھیں ابو رحم کے انتقال کے بعد آپ کی زوجیت میں آئیں پانچ سو درہم بہر مقرر ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کا پیام دیا تو حضرت میمونہ نے حضرت عباس کو اپنا وکیل مقرر کیا چنانچہ حضرت عباس نے حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح کر دیا سن اکاون ہجری میں مقام صرف میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی قبر میں عبداللہ بن عباس اور یزید ابن اسم اور عبداللہ بن شداد اور عبید اللہ خولانی نے اتارا تین اول ذکر آپ کے بھانجے تھے اور چوتھے آپ کے پروردہ یتیم تھے یہ گیارہ ازواج متحرات ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کی زوجیت میں رہیں اور امہات المؤمنین کے لقب سے مشہور ہوئیں